الحمد وعلى الرمین وسلۃ وسلم علیہ محمدین علی, محمد علی وصحبی اجمعین وحتہ بدی علیہ الحمباد آج بعد ان شاء اللہ درس عقیدہ ہوگا اور آج کے درس میں ان ایک بہت ہی اہم موضوع کے متعلق شعلہ بات ہوگی اور یہ بھی موضوع عقیدہ سے اس کے بہت ہی اہم تعلق ہے کیونکہ کئی درس تقریباً یہ درس یہ دسواں یا گیارہواں درس ہے اور یہ موضوع اور یہ باپ جس باپ کے تحت بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ وہ نواقز اسلام جو اسلام اور توحید کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر انسان یہ اعمال کر لیتا ہے تو پھر یا تو اس کے اسلام مکمل ختم ہو جاتا ہے یا اس کے ایمان کے جزی طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے حکم التذہ بلس اوبی ادین کہ اللہ علمان تعالی پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دین اسلام پر مذاق اڑانے کے حکم کیا ہے اسلام میں یعنی اگر کوئی انسان اللہ اللہ کے رسول یا دین اسلام پر مذاق اڑاتا ہے یا گالی دیتا ہے یا اسلام کے کوئی تعلیمات میں مذاق اڑاتا ہے تو اسلام میں اس کے حکم کیا ہے کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتب کس حالات میں ہوتا ہے اور اسی طرح استحزا کے اقسام ذکر کریں گے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس میں کچھ صریح ہے کچھ غیر صریح ہے اس کے حکم کیا ہے اور اس کے بعد یہ اسباب ذکر کریں گے اور خاص کر آج کل جیسا کہ ہنگامہ آج کل ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے متعلق جو توہین کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کس طرح ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یعنی اس کے مقابلے میں اکثر مسلمان تو جوش میں آ گئے لیکن کیا عمل کرنا چاہیے یہ ان آج کے درس میں یہ باتیں ہوں گی اور اسی کے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عقیدے میں مسلمان کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے اور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسلام کو مانے اور اسلام دین اسلام پر باقی رہے اور مسلمان پر واجب ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو خوشی سے مسلمان رہے لیکن انسان دل دبا کے یا اپنے اوپر یہ احساس کرتا کہ میں مجبور مجھے مسلمان بنایا گیا ہے نہیں بلکہ انسان دل سے خوش رہے اور دل سے راضی رہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس دین کے تابع ہوں یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سے مسلمان اس طرح ہے اسلام تو نام کے صرف مسلمان اور نام صرف مسلمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر اس کے اعمال دیکھا جائے اس کے اقوال دیکھا جائے اس کی حرکات دیکھی جائے اور اس کے اخلاق تو آپ دیکھو گے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے غیر مسلم مسلمان کو چاہیے کہ خوشی اظہار کرے فخر کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اگر انسان جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ ہو سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے دین اسلام سے بھی محبت کرے اسلام کے احکامات پر عمل کرے اور خوشی سے اس یعنی اس کو تقبل کرے حدیث بات قرآن کی آیت ہے فلا و ربی کا حق منہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ قسم کھاتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ لوگ مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ لوگ آپ کو اپنے معاملات فیصل نہ, فیصل نہ, فیصل نہ یعنی کروائیں اور اس پر راضی نہ ہوئے یعنی وہ ایک فیصلہ کروائیں اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے سے خوش خوش ہو جائے تو مسلمان کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات یا کچھ بھی احکامات چاہے جس سے واقف ہو یا جس کو جس چیز کے بارے نہیں جانتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ سینے سے استقبال کرے اور محبت سے اس پر عمل کرے قرآن کے ہے اللہ فرماتے ہیں ان کا نقولین ادر اللہ رسول میں بینہ ہوں کہ مومنوں کے قول منو کے فعل اور قول یہ ہونا چاہیے جب ان لوگ اللہ کے فیصلے سنانے کے بلایا تو کیا کہے کہے کہ دیکھنا ہے یا بات بتا دو دیکھیں گے سوچیں گے نہیں فوراً یہ کہنے کہنا چاہتے ہیں. یہ کہنا چاہیے اپانا کہ لوگ سمنا سمعنا اپانا کہتے ہیں سمعنا کہ اللہ ہم لوگ نے آپ کی بات یا یہ بات سن لی اور وہ اپنا اطاع بھی کی تو بغیر جدک کے بغیر کوئی یعنی تردد کے اسلام کو قبول کرنا چاہیے اور اسلام کے احکامات سے اور این اسلام سے محبت کرنا چاہیے تو اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام پر اعتراض کرے یا اسلام کے احکامات پر اعتراض کرے اور تنقید کرے بہت سے مسلمان اس طرح کہ اگر کوئی حکم بتاؤ تو کریں گے لیکن ضرور اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بک دیتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کوئی زبردستی کرواتے ہیں یہ نہیں کرانا چاہیے یہ چھوٹ دینا چاہیے چھوڑنا چاہیے اس طرح مسائل نہیں چھیڑنا چاہیے غلط ہے انسان پہلے تسلیم کرے اعتراض نہ کرے اسی طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا اللہ اللہ کے رسول اور دین کو گالی دے بہت سے مسلمان گالی دیتے ہیں اور اس کے احکامات ذکر کریں گے اسی طرح کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مذاق اڑائے گالی اور مذاق میں کچھ فرق ہے کیونکہ گالی انسان سراہد عیب نکالتا ہے اور استحزا انسان کبھی کبھی بغیر یعنی کوئی طریقہ نہیں یعنی کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عموماً وہ گالی نہیں ہے لیکن انسان کی نیت سے اور انسان کے فعل سے وہ استحضاء ہو سکتا ہے اسی لیے مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ اسلام کو کسی ایسی وقف یا ایسے عمل ایسی بات کہہ دے جو لائق نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو اسلام میں اس کی کیا حکم ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو استحضاء کرتا ہے یا جو اللہ اللہ کے رسول یا دین اسلام کو گالی دینے والے شخص سے استحضاء کرنے والے شخص مذاق کرنے والے شخص سے کیا حکم ہے علماء میں اتفاق ہے سارے علماء میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کو گالی دیتا ہے تعوذ باللہ جیسے ہوتے کچھ لوگ یا اللہ کے رسول کو گالی دیتے ہیں یا کوئی کسی اور نبی کو یا کسی فرشت کو گالی دیتا ہے یا کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو توہین کرتا ہے یا اللہ دین اس دین اسلامی کے جو بڑا احکامات جو بڑے احکامات جو واضح ہو چکی ہیں اس پر اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو علمام اتفاق ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص مجبوری سے کرتا ہے اس کو مار کے یا اس کو دبا کے اس کو دھمکی دے کر کرواتے ہیں اور انسان مجبور رہتا ہے تو اگر صبر کرے تو بہتر ہے اور اگر مجبور ہو جائے اور کمزور پڑ جائے اور کبھی کہہ دی تو اللہ تعالیٰ کپور رحیم یہ کفار مکہ م, م, م, یہ صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے ایک بار جیسا کہ حدیث ماتا خباب نو عرد اللہ کے رسول کے پاس آئے یا حضرت بلال اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے کچھ کہہ دی جو کہنے لائق نہیں ہے اور روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اپنا آپ کو ہلاک ہو گئے یا کافر ہو گئے کیونکہ زبردستی اللہ کے خلاف کوئی بات کہلوائے گیا ہے تو حضرت بلال یا حضرت جو خباب تھے حضرت بلال تھے کہ اللہ کے رسول سے یہ آیت حاصل ہوئی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں منکفر اب اللہ ممبا دمان ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کپر کے راستے اختیار کرتے ہے کافر ہو جاتا ہے إلا من وقلبه ایمان یعنی اللہ من ریہ وکل بو متم ان کی وہ شخص جس کو مجبور کیا جاتا ہے اور اس کے دل ابھی تک ایمان یعنی دل میں مضبوط ہے اللہ برماتی یہ مستث ہے لیکن جو خوشی سے کفر کرتا ہے وہ اللہ برماتی منکر اب ممبا من ایمان ہی اللہ منعقر وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدره یعنی جو خوشی سے دل کھول کے یا سینہ کھول کے گالی دیتا ہے اللہ سبحانه اس کو ل دھمکی دیا اور اس کے لیے عذاب اللہ اس عذاب الی بتائی ہے ولكن من کفر ولكن من شرح صدره بالكفر فاولئک علیهم غضب من اللہ تو اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا تو اللہ نے ہا کس کو مستثنا کی ہے جو مجبور ہوتا ہے ہوتا ہے آج کل جیسا کہ مسلمان ہندو یا یہودی یا کسی سے لڑائی ہو سکتی ہے تو کبھی بھی کافر مسلمان کو زبردستی اس کو قتل کی دھمکی دیتا ہے اور نہ یہ کہتا کہ یہ گالی دو وہ کہو یا کہہ دو کہ میں ہندو یا غیر مسلم ہوں اور انسان مجبور مجبور کہہ دیتا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے بلکہ جیسا کہ مجبوری ختم ہو جائے وہ دوبارہ استغفار کرے اور وہ دل میں جو بات کہی اس پر افسوس کرے اور اگر انسان خوشی سے کرتا تو وہ کافر ہے اسی طرح مجبور کے علاوہ اگر کوئی انسان غلطی سے کہہ دیتا ہے غلطی سے اللہ کی توہین کرتا ہے اور جان بوجھ کے نہیں تو وہ بھی معاف ہے اور یہ تقریبا ردت کے مثال میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ قصہ ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوتا وہ انسان کے توبہ سے اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے زیادہ پھر اللہ کے رسول نے ایک قصہ ذکر کی ہے کہ ایک آدمی سفر میں جاتا ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہوتی ہے اس میں سارے سامان رکھ کر سفر کرتا ہے پھر کسی صحرا میں جا کر کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور یہ اونٹنی غائب ہو جاتی ہے پھر وہ ڈھونڈنے کے بعد وہ اسلام کرتا ہے یعنی وہ خلاص سمجھتا کہ میں مجھے مرنا ہے اور آ کے درخت کے نیچے سو جاتا ہے کہ مجھے موت کا باجائے میں اب ہار گیا ہوں یعنی اب کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کے لیکن اچانک آنکھ کھلتی تو دیکھا وہ ہوٹلی واپس آتی ہے اور اس کا کھانا پینا بھی واپس آ جاتا ہے yani سامان جو رکھا ہے وہ آ گئے. تو خوشی سے کیا کہتا ہے اللہم انت ربی اللہ انت تھی وانا عرب کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میرا تیرا رب ہوں یہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ یہ غلطی ہے اور یہ کفر ہے لیکن وہ غلطی سے کہیے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ و آپ کے توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے سے زیادہ جو اپنی اس کی حالت اس طرح گزرتی ہے اب سوچے خوشی میں کیا غلطی کہہ دیتا ہے تو اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کرو اللہ سبحانہ و اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسی لیے اگر جا جا کوئی مکرو مجبور ہوتا ہے یا انسان خوشی سے یا انسان غلطی سے کرتا تو معذور ہے اور جو, جو مجبور مجبور نہیں جو, جو غذب اور غصے کے حالت میں گالی دیتا ہے اس کے بارے میں علما میں اختلاف بڑا اختلاف ہوا ارے بہت سے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ یا اللہ کے نام لے لیتا تو اللہ کو بھی گالی دے دیتا اتنا غصے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کو بھی توہین کرتا ہے تو اس کے توبے کے بارے میں بڑا اختلاف ہوا بہت سے علماء کہتے ہیں قواعد کے حساب سے اگر وہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے لیے اللہ اگر استغفار کرتا توبہ کرتا تو معاف لیکن بہت سولما کہتے نہیں ہو تو مرتد ہو گئے اس چیز میں غلطی نہیں ہو سکتی لیکن صحیح کہ ہے کہ انسان اگر کہہ دیتا ہے اور اتنا غصہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ غفور رحیم لیکن جان بوجھ کے کرنا کوئی انسان دین کے توہین کرتا ہے اسلام کی توہین کرتا ہے اللہ کی توہین جو مسلمات جو شریعت میں جو اصل محکم ہے نماز فرشتہ یا زکوٰۃ یا حج میں مذاق اڑاتا ہے گالی دیتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیا دلیل ہے سور توبہ کے آیا تھے اللہ سہان پر ماتے <سؤال> <وَلَا> ان ہوں کل اب اللہ آیا انسل ہوں نہ کچھ منافق لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شامل تھے لیکن کچھ موقع پر وہ لوگ جب موقع مل گئے اچانک اکیلے رہ گئے تو صحاب کرام اور اللہ کے رسول پر مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے یعنی کہ بہت سارے الفاظ کہہ چکے تو اللہ سہان و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے اب اللہ آیات ہی اور رسول ہی تم کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں لا قد کفر تم باد ایمانی تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے ہو چکے ہو حالانکہ وہ لوگ ایسے صراحت مذاق نہیں کی یہ کہنے لگے کہ صحابہ کرام سے زیادہ ہم لوگ پیٹوں یعنی جو کھانے پینے والوں سے زیادہ ہم لوگ اور دنیا کے لالچ اور الگ, الگ الگ یعنی وہ لوگ تو ہمت دینے لگے ان لوگ سے زیادہ ہم لوگ کسی کو نہیں دیکھے یعنی جو اس طرح وہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کو کفر کہی تو اس لیے انسان مزاق اور اس چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ آئیے دیکھتے ہیں کہ مذاق جو لوگ کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں علماء کہتے ہیں وہ دو قسم ہے ایک صریح اور ایک غیر صریح صریح یعنی جو واضح انداز سے ہوتا ہے جس میں کوئی اور مانا نہیں ہو سکتا ہے اور جیسے کہ ڈائریکٹ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول کو توہین کرتا ہے یعنی اس کا خولا جیسا کہ ہم لوگ جو گالی کے الفاظ جانتے ہیں کہنا مثال مناسب نہیں ہے لیکن اگر انسان جیسا کہ اللہ یا اللہ کے رسول یا اسلام یا اس احکامات کو یعنی کھلے مذاق یا کھلے انسان گالی دیتا ہے تو پھر یہ کیا حکم ہے یہ تو ردت ہے اس میں انسان سے نہیں پوچھیں گے تمہارا مقصد کیا تھا اگر کوئی اس کا جیسا کہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو لانت دیتے ہیں اللہ کے رسول پر لعنت بھیجتے ہیں یا اس قرآن کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ قرآن غلط ہے قرآن یہ جھوٹی بات ہے جیسا کہ صریح الفاظ ہے اس میں نہیں کہیں گے تمہارا مقصد کیا ہے یہ فوراً یہ الفاظ مفہوم ہے واضح ہے اس کو صریح کہتے ہیں اور دوسری قسم جو ہے استہزاء غیر صریح یعنی جو گالی یا جو مذاق لوگ اڑاتے ہیں یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے اس میں مقصد پوچھنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح ایسے الفاظ کہتا ہے جو دونوں طرح سمجھ انسان سکتا ہے جیسا کہ کوئی اس رق اللہ کہ, کہ اللہ کے رسول تو بدو تھے مثال کے طور پر تو یہ آدمی سے پوچھیں گے تمہارا مقصد کیا ہے اگر اس کے جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا رسول صحیح بدو تھے اور بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو بتائیں گے کہ غلط ہے اللہ کے رسول بدو نہیں تھے اللہ کے رسول مکے میں رہتے تھے اور بدو نہیں تھے بدو جو شہر میں نہیں رہتے تھے ان کو بدو کہتے ہیں بدوئی الو کے کہتے تو اس کو سمجھائیں گے لیکن اگر یہ طنز کے طور پر کہتا ہے یا تو کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں بچہ اسے کیا ہے یا وہ تو جاہل انسان یا ان پڑھ اللہ کے رسول اس طرح کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جوش میں آتے ہیں یا حضرت موسا کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ نے لکھی ہے کہ وہ غصے والے غصے کرنے والے وہ نبی یہ اس طرح توہین ہے تو کہیں گے اس کو سمجھائیں گے اس میں پھر اس کے بعد اس کے فیصلہ کریں گے اسی طرح اگر اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کہتا ہے بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی بتاتا ہے کہ دے یار اسلام اس زمانے میں یہ تھا آج کل کے زمانہ تو بدل گئے ابھی اسلام کے احکامات اس میں نہیں چل, نہیں چل سکتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے تو یہ مباصر نہیں ہے اس لیے اس کو سمجھائیں گے اسی طرح اگر کوئی انسان داڑھی کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے کہتے ہیں یہ داڑھی جیسا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ داڑھی مجرموں کو داڑھی ہے یہ یہ جو تمہارا جو کپڑا جو لوگ چھوٹا پہنتے ہیں جیسا کہ پنڈلے کے نیچے یعنی حصے جو پہنتے پنڈلے تک پہنتے ہیں یہ سنت ہے تو اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے کہ کپڑا تمہارا گھٹ گئے کیوں نمبنی کرتے ہو غریب دکھ رہے ہو بہت بیکار لگ رہا ہے تو یہ مذاق اور یہ اس طرح گالی ہے لیکن اس کو شریق نہیں کہیں گے یہ انسان کے پوچھیں گے کہ مقصد کیا ہے اگر وہ سنت پر مذاق اڑاتا ہے تو پھر یہ ردت ہے اور اگر اس کے مقصد کے آپ کے شخصیت پر مذاق اڑانا چاہتا ہے تو پھر الگ بات ہے لیکن پھر بھی کہیں گے کہ تو نے مجھ پر کیوں مذاق اڑائے کیونکہ میں نے سنت پر عمل کی تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی تصریہ اس, اس کو کہتے ہیں غیر سوری اسی طرح بہت سی عورتیں دوسری طلاق دوسری طلاق نہیں دوسری نکاح تیسری نکاح کے بارے میں بہت سے عورتیں کہتی ہیں تو ظلم ہے یہ تو صحیح نہیں ہے جائز نہیں تو کہیں گے کس حساب سے تم نے ظلم کہہ دی اگر تم نے فلاں آدمی نے ظلم کی تو اس کا مطلب نہیں کہ اسلام ظلم کے یا یہ ظلم کی دعوی کرتا ہے غلط ہے اسی طرح بہت سے لوگ پلاک مرد بہت زور لگاتے کہ اسلام مرد کے ہاتھ میں لگا دی یہ غلط ہے یہ اعتراض کرتا تو یہ بھی توہین ہے اسی طرح انسان احکامات یا قرآن کے آیات یا حدیث کو اس طرح بیان کرتا کہ لوگ ہسے ہوتا کہ نہیں بہت سے لوگ حدیث اگر حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ مخالف یہ حدیث کو نہیں مانتا ہے اور حدیث صحیح ہے تو لوگوں کے سامنے مزاق کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کی ہے کچھ لوگ مزاق کے طور پر کرتے ہیں کہیں گے تو ہے یا قرآن کی آیات ہیں جو لوگ علما پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آیات پڑھ پڑھ کے مذاق کرتا ہے یہ بھی استحزا میں آتا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو استحجہ صریح یعنی جو ڈائریکٹ واضح ہے یہ کم ہے اور اکثر لوگ جو استحزا کرتے ہیں یعنی ڈائریکٹ کرتے ہیں بلکہ کیا ہے ایسے لفظ اور ایسے اعمال اور ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو واضح نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کی نقل اتارنا مزاق کے طور پر فرق ہے چلنے کے طریقہ یا بیٹھنے کے طریقہ اللہ کے رسول اس طرح بیٹھے اور مذاق کرتا ہے جیسا کہ کچھ لوگ کرتے تھے تو یہ توہین ہے اور یہ بھی اس میں وہ لیکن دونوں یعنی یہ بھی یہ بھی کفر ہے لیکن سر جو ہوتا ہے اس میں فیصلہ یعنی بغیر پوچھ کے اس کے بارے فیصلہ کر سکتے ہیں اور جو غیر صریح ہے اس کے بارے پوچھیں گے اسے تمہارا مقصد کیا ہے اور یہ کہنے سے تمہارا کیا کیا کہنا تھا کیا نہیں کہنا تھا تمہاری نیت کیا تھی تم نے غلطی کی ہے اس میں سمجھائیں گے لیکن دونوں استہزاء اور دونوں قسم یہ حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے بہت سے مسلمان لوگ افسوس کے بعد اس میں پڑھتے ہیں اگر کوئی خاص کر کوئی سنت بتاتا ہے آج کل اس طرح بہت دیکھا جاتا ہے انسان کبھی کبھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن سکتا ہے حدیث بخاری مسلم ہے اللہ کے رسول وسلم فرماتے کبھی انسان روبی ایک اسے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اپنے حصے میں جا کے گرتا ہے ایک کلمے سے بس اور اللہ کے رسول بال اس کے طرف یعنی کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. اور کبھی انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا ہے لیکن اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جنتی بن جاتا ہے اور یہ بہت ہوتا ہے نماز کے وقت ہوتا ہے اور یہ عموماً سنا جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں نماز کے وقت ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے چلو نماز پڑھو تو کیا کہتا ہے انسان ارا آج میرے میری چھٹی ہے نماز تم لوگ پڑھو میرے پر واجب نہیں ہے تو یہ کفر کی بات ہے کیوں آپ پر نماز واجب نہیں ہے بیان کرو اگر وہ عورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے ایام ہے تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن مرد اور یہ مذاق صرف ہنسانے کے لیے کہتا ہے تو یہ کفر کی بات ہے فوراً توبہ کرو لیکن اگر وہ شروع سے انکار کرتا کہ میں میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے تو کفر ہے جیسا کہ آج کل ہم لوگ کا پیر بابا بہت, بہت لوگ ہیں نماز روزہ کبھی نہیں رکھیں گے کہ ہم پر واجب نہیں ہے تو یہ کفر سر ہے اللہ ہے پر مومنوں پر نماز فرض کی ہے بالغوں پر اور تم کہتے ہو میرے اوپر واجب نہیں ہے اس کے مطلب تم یا تو مذاق یا تو رد کرتے ہو تو کرتے ہو آیات کو اسی طرح بہت سے مثالیں ہیں روزہ اور بہت سے اعمال میں انسان مذاق اڑاتا ہے یا کوئی اور عبادت جیسا کہ میں نے داڑھی کی مثال دی ہے کپڑے کی مثال دی ہے یا کچھ اور اعمال کی مثال ہے انسان مذاق کرتا اور جانتا کہ سنت ہے تو وہ کفر کی بات ہے لیکن اگر انسان نہیں جانتا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اب ایک مسلمان جیسا کہ اچانک کفر کے ملک سے آتا ہے جہاں کافر لوگ ہوتے ہیں اور کسی کا کپڑا دیکھتا ہے کہ وہ فاق یعنی پنڈلی تک ہے تو انسان مذاق اگر اڑاتا اس کو نہیں پتا کہ یہی سنت ہے تو نہیں کہیں گے تم کافر ہو اسی لیے یہ ردت کے مسائل پہ جب ذکر کیا گئے بتا گئے شروط ہے یعنی جو کہتا ہے اس طرح فورنے کے دے تم کافر ہوگے اس کو بیان کریں گے اس کو وضاحت کریں گے اس کو سمجھائیں گے نصیحت کریں گے ہو سکتا نہیں جانتا تھا لیکن اگر جانتا ہے اور سرحر کرتا ہے تو پھر اس پر علما یعنی کہ عوام علماء فتوا دیں گے کہ مرتد ہوا کہ نہیں اور عوام کیا کریں گے آپ اس کی حالت کسی بڑے عالم تک حوالہ کر دو اگر آپ کی بات لی گئی تو ٹھیک ہے نہیں لی گئی تو آپ ذاتی معاملات جب تک توبہ نہیں کرتا ہے ذاتی معاملات میں آپ اس سے الگ ہو جاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ایک جیسا کہ ایک صاحب آئے تقریباً دو مہینہ پہلے یا تین یا تین مہینہ پہلے کہنے لگے میرے والد مسلمان ہیں میرے والد ہمیشہ گھر میں کوئی مصیبت آتی تو اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کو ظالم کہتا ہے اللہ کو پتہ نہیں کیا الٹی سیدھے کہتا ہے کہتا ہے اب میرے حال کیا ہے تو نہیں کہیں گے کہ تم اس کو قتل کرو کہ اس کو مرتد کہو بلکہ آپ اگر اس کو سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ نہیں مانتا اس کی شر پھیلتا جا رہا ہے تو پھر آپ کسی بڑے آدمی کو بتا دو جیسا کہ کوئی عالم ہو یا اس کے معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا دو اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم آپ ذاتی معاملات میں الگ ہو جاؤ جیسا کہ وہ میراث کے مسئلہ ہے اگر وہ اسی حالت میں مرتا تو اس کی میراث آپ حقدام نہیں ہو کیونکہ آپ جانتے ہو کہ مرتد ہو گئے یا کوئی اور مسائل ہے اس میں تفصیلات یا ردت کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے دورانہ میں مناسب نہیں ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے جو لوگ اللہ اللہ کے رسول یا دین اسلام یا اسلام احکامات کو جو مذاق اڑانے والے اشخاص ہیں اس کے سبب کیا ہے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اسباب ہیں اہم دو سبب ہیں ایک سبب جو اکثر ہر مسئلے پہ ذکر کیا جاتا ہے کیا ہے جہالت ہے جہالت کی وجہ سے لوگ اکثر قبر کرتے ہیں انسان جب جاہل رہتا ہے تو پتا نہیں کیا بک دیتا ہے صحیح کہ نہیں اب جیسا کہ جو داری پر مذاق اڑاتا ہے مثال کے طور پر کیوں اڑایا کیونکہ جاہل ہے نہیں جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ نہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے اگر وہ جانتا کہ اللہ کے رسول کے سنت ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دی سارے صحاب کرام یہ رکھتے تھے انبیاء کرام کی سنت ہے تو انسان کی ہمت کبھی نہیں بڑھے گی کہ وہ آ کے مذاق اڑائے تو سب سے اہم سبب جہالت ہے اور آج کل مسلمان دنیا کے مسائل پہ سے تو بالکل واقف ہیں لیکن دینی مسائل سے بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے یعنی سمجھو کچھ بھی جانتے نہیں ہیں اور جاننے کی بھی تیار ہے یعنی جاننے اور علم حاصل کرنے کی بھی تیار نہیں جیسا کہ مثال بار بار دیا جاتا ہے کہیں بھی درس ہو تو سب سے پہلے لوگ بھاگنے لگتے ہیں بھائی میرے میرا مقصد نہیں کہ میرا درس کوئی کوئی بھی درس میں یا کوئی مسئلہ اگر کوئی انسان بتاتا کہ یہ سن لو یہ پڑھ لو تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ جانتے کہ اس میں خیر ہے برکت ہے اگر ہم پڑھیں گے تو میرا فائدہ ہے لیکن دل میں دلچسپی نہیں ہے نہ ہم لوگ کے دل میں دلچسپی ہے نہ بچوں کے دل میں دلچسپی ہے نہ گھر میں کسی کی دلچسپی ہے برائی تو کرتے ہیں ہر جگہ ہمت لگاتے ہیں اس میں جاتے ہیں لیکن جہاں درس اور جہاں اسلام اور دین کے مسائل بتایا جاتا ہے وہاں انسان نہیں جاتا ہے تو اس لیے ایسے انسان معذور نہیں ہے فرق ہے اگر کوئی انسان ایسے جگہ پہ رہتا ہے جہاں علما نہیں ہیں عالم لوگ نہیں ہیں درس و دروس نہیں ہیں وہاں انسان اگر جاہل ہوتا تو معذور ہے لیکن اگر انسان ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں درس و دروس ہے جہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے انسان نہیں سیکھتا ہے تو معذور نہیں ہوتا تو اس لیے سب سے پہلے جو اس اہم سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا گالی دیتے ہیں توہین کرتے ہیں اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں جہالت ہے اور جس کے پاس علم اگر کسی کے پاس علم ہوتا تو یہ کبھی نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے اگر انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہے اگر جاہل بھی ہو تو کبھی ایسے عمل نہیں کرے گا جو جس میں اسلام اور جس میں توحید اسلام یا اللہ اللہ کے رسول کے توہین ہے کبھی نہیں کرے گا یعنی آپ دیکھو گے ہم لوگ خود دیکھتے ہیں بہت سے جاہل لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن نماز روزہ عبادات میں دل میں بہت ہی ایمان ہے ماشاء اللہ اور آپ دیکھو گے کہ اللہ اللہ کے رسول کے بات آتی تو کس طرح ان کا حالت بدل جاتی ہے ہمیشہ اللہ کے رسول کے لفظ آتا تو آپ دیکھو گے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نام آتا ہے تو فوراً غور سے سنتے ہیں جاہل ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان ہے لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے یا جس کے دل میں یہ جو جاہل ہے وہ ہمیشہ توہین کرتا ہے اور بہت سے لوگ کو دیکھا گیا ان پڑھ لوگ نہیں عالم لوگ علم والے ہیں جس کے پاس علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے سنت سے واقف نہیں ابھی میں نے مثال دی ہم لوگ کے ملک میں اگر کوئی انسان سنت بتاتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے عبادت اس طرح کرنا چاہیے ہے یہ سنت ہے تو کیا کہتے فوراً کہ تم وہاں ہو تم کافر ہو گئے تم یہودی تم یہ یہ حالانکہ یہ انسان جانتا ہے کہ اگر ان کی بات ہم سن لیں تو ضرور میری بات میں یقین آ جائے کہ ہاں کی بات صحیح ہے لیکن ایک دشمنی ہے اور ایک سنت سے جو دشمنی ہوتی ہے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان اکثر کرتا ہے تو اسی لیے اس میں اہم دو سبب ہے یا تین سبب کہو ایک سبب یہ ہے کہ جہالت ہے دوسرا سبب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور تیسرا سبب جو ہم نے یعنی مثال میں ذکر کی ہے وہ اپنے خواہشات کی اتباع آپ دیکھو گے انسان کے پاس ماشاءاللہ ممبر میں بیٹھتا ہے دیندار لگتا ہے کہ سنت کی اتباع ہے اور جانتا کہ کی بات صحیح ہے لیکن صرف مذہب کے خاطر اپنے گاؤں کے خاطر خواہشات کے خاطر کہ میرے نزدیک یہ بات ابھی تک چلی ہے ہم کیسے اس کو بدلے تو اسی لیے انسان کبھی یہ نہ سوچے بلکہ انسان ہمیشہ علم پلب کرے سنت کی اتباع کرے جو کرتا ہے وہ کبھی توہین نہیں کرے گا اب دیکھو منافق لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق لوگ ہی مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا اگر ایمان جب مضبوط ہو جاتا تھا تو فوراً وہ توبہ و استغفار کرتے تھے جیسا کہ اس سے مشہور ہے جو آیت پڑھی گئی کہتے ہیں جد النقیش جد قیس ایک بڑے منافق تھے اور وہی یہ مذاق اڑائی لیکن اللہ کے رسول کے وفات کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو گئے اور بعد میں توبہ و استغفار کی اور بعد میں اچھے انسان بن گئے لیکن انسان جب دل میں کراہت ہوتی ہے اسلام سے جہالت ہوتی تو انسان یہ اعمال کرتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ اللہ کے رسول پر مذاق اڑاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم کیا ہے جو مذاق اڑاتا ہے بتایا کہ مرتد ہے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے کیا توبہ قبول کی جائے گی کہ نہیں اس میں علماء کے تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے امام احمد کی نزدیک کے نزدیک کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول یا اسلام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو غالی دیتا ہے یا اسلام کی توہین کرتا ہے وہ اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہے اس کو فوراً قتل کرنا چاہیے یعنی اس کے لیے بالکل توبہ نہیں ہے لیکن یہ قول تھوڑا سا مرجوع ہے کیونکہ باقی جو دلیل ہے اس میں ہے کہ توبہ ہے شیخ اسلام تیمیہ و کچھ اختیار کرتے ہیں کہ توبہ ہے لیکن پھر بھی قتل کیا جائے گا یعنی فرق کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو گالی دیتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو توبہ ہے یعنی اللہ, اللہ معاف کریں گے اور کہیں گے ہاں تم مسلمان ہو اور لیکن قتل کرنا چاہیے جو اللہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے کیوں دونوں میں کیا فرق ہوا پہلے قول میں اور دوسرے میں امام احمد کے نزدیک یہ ہے کہ جو گالی دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے پکڑے, پکڑے, پکڑے, پکڑے اس کو پکڑنے کے بعد جیسا اگر کوئی اسلام کو مذاق اڑاتا ہے یا گالی دیتا ہے اس کو پکڑنے کے بعد امام احمد کی نزدیک یہ ہے کہ اس کو قتل کرو اگر وہ توبہ کرتا سامنے کہ میں توبہ کرتا ہوں میری غلطی ہوئی تم لوگ مجھے سمجھائے تو میں نے توبہ کر لی کہیں گے نہیں تمہارے توبہ قبول نہیں ہے یعنی تم کو قتل کریں گے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی نہ وہ اس کے اولاد اس کے وارث بنیں گے یعنی امام احمد اتنا سخت ہے اور یہ بہت ہی یعنی جو لوگ کس طرح کرتے تھے اس زمانے تو ان لوگ کے ساتھ یہ کرتے تھے اور علما حد کے ساتھ بہت سے علما یعنی یہ چیز کہتے ہیں اور دوسرا جو قول ہے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کرتا ہے کہیں گے وہ کفر ہے لیکن اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کریں گے لیکن قتل کریں گے کس وجہ سے مرتد نہیں ہوا مرتبت کی وجہ سے نہیں ایک قصاص کے طور پر کہ تمہارے ایک حد ہے تم کو پکڑا گئے توبہ کرنے سے پہلے تمہارے توبہ قبول ہے تم کو صرف قتل کیا جائے گا اور تم مسلمان ہو تمہارے جنازہ ہم لوگ پڑھیں گے اور تمہیں مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے اور کیا ہے اور آپ کے اولاد آپ کے وارث بنیں گے یہ دوسرے جو قول ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں اگر وہ توبہ کر لی ہے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی رائے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو گالی دی یا اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے اس کو پکڑا گئے ثابت کیا گیا کہ تم مجرم ہو اس کو سمجھایا گیا توبہ کر لی کہیں گے اب اس کو چھوڑنا چاہیے قتل نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کر لی اور یہ عام دلیلوں سے سدار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ سعالی اور آیت میں فرماتے ہیں اللہ اخر الدنو بجمیہ کہ اللہ ساری گناہوں معاف کرتے ہیں جمیا نئی من اللہ نے حکم دی کہ توبہ کرو اور اللہ وعدہ کی کہ اللہ کپور رحیم ہے تو یہ تین اقوال ہے اس میں کون سے صحیح ہے اس میں جو حاکم وقت ہے وہ فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ اس ملک میں جو حاکم ہے یا جو یہاں کی جو نظام ہے جو لوگ لوگ نزدیک دلائل ہیں وہ کس دلیل پر عمر کرتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں البتہ شیخ اسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے قول ایک شیخ اسلام تیمیہ ایک موٹی کتاب لکھی تھی واقعہ مشہور ہے شیخ اسلام تیمیہ اور رحمت اللہ علیہ ایک بار بازار میں تھے تو کسی عیسائی کو دیکھا کہ اللہ کو کسی مسلمان سے لڑائی اس کی ہوگی تو اللہ کے رسول کو گالی دی تو شیخ اسلام سفر نہیں کیے اس کو مارے یہاں تک کہ حاکم وقت جو تھے ان کو جیل میں شیخ اسلام کو تیمیہ کو الٹا جیل میں بھینگ دی تو شیخ اسلام تیمیہ اتنا موٹی کتاب لکھ دی پوری جیل میں اسی مسئلے پہ کہ اللہ کے رسول اسار المسلول اعلی شاط امن رسول کہ اللہ کے رسول کو گالی دینے والے شخص کے کی کیا حکم ہے اور اس میں بہت عمدہ کتاب ہے اور اس کے یعنی یہ کتاب کے مقابل اگر دیکھا جائے دیکھ اور کتاب نہیں ہے بے کتاب ہے یعنی اگر انسان وہ ترجمہ پا جائے اور یا تو جو عربی پڑھنا آتا ہے اس کو کم سے کم کتاب ایک بار دیکھ لیں شیخ سدانتی نے دلیل کے ساتھ پیش کی ہے شیخ حضام ترین یہ خلاصے کہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو گالی دیتا ہے تو اگر اس کو یعنی اس کو جرم ثابت ہونے سے پہلے اگر پکڑ گئے تو سارے علماء کے اتفاق کے معاف ہے یعنی حتیٰ کہ امام احمد کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے پھر توبہ کر لی توبا کرنے کے بعد وہ اعتراف کی کہ میں نے گالی دی اس کو نہیں قتل کریں گے لیکن جرم میں ملوث ہونے کے بعد پکڑا جائے اگر پکڑا گئے تو پھر تو اس لیے احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اور اس کو جرم میں پکڑا گئے تو توبہ اس کے قبول ہے لیکن اس کو قتل کرنا ہر حال میں ضروری ہے جو, جو اللہ کے رسول کو گالی دیتا اور جو اللہ کو گالی دیتا ہے اگر توبہ کرتا تو اس کو قتل نہیں کریں گے تو کیا اللہ کے رسول کے حق اللہ سے بڑھ کر ہے نہیں کہتے اس وجہ سے کہ اللہ کا حق تو عظیم ہے لیکن اللہ قرآن میں لکھ دی کہ میں غفور رحیم ہوں اور اللہ کے رسول کے حق بھی عظیم ہے لیکن کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مجھے گالی دیتا میں نے معاف کر دی اسی لیے اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو معاف کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق ہے تو کیسے ہم لوگ اس کو معاف کریں یہ اللہ کے رسول کے حق کے لیے ہے اور قتل کرنا چاہے بہرحال اگر کوئی گالی دیتا گالی تو نہیں دینا چاہیے مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن جو اس طرح کرنے والا اس کو بتانا چاہیے کہ آپ اس طرح گالی دیتے ہو بہت سو علماء یہ کہتے کہ آپ کو قتل کرنا چاہیے اور یہ بار بار بتا کے ردت کے مسائل اور مسائل میں کہ یہ حد نافذ کرنے کے لیے افراد کے لیے جائز نہیں کی وہ لوگ کرے یہ حاکم وقت جو موجود ہے وہ کرے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر کسی پر ذمہ کسی پر واجب نہیں کی وہ کرے ہاں آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں آپ اس سے الگ ہو جاؤ لیکن قتل کرنا اور اس کو کافر کہنا اور اس کو یہ کرنا وہ کرنا یہ حاکی میں وقت جو موجود ہے اس کے لیے تو یہ خلاصہ ہوا کہ توبہ اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ اگر وہ اس کو اگر کوئی گالی دیتا مذاق اڑاتا اللہ اللہ کے رسول الدین اسلام کے اور پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے پکڑا نہیں گے توبہ سارے علماء کے نزدیک مقبول ہے اور اس کو قتل نہیں کریں گے لیکن اگر وہ گالی دیتے ہوئے یا مزاک کرنے کے بعد اس کو پکڑنے کے بعد یا اس کے جرم ثابت ہونے کے بعد دانمہ توبہ کرتا ہے تو اس میں بتائیں کہ تین رائے ہیں اور اوسط قول وہی ہے کہ اس کے توبہ قبول ہے لیکن تاکہ لوگوں کے لئے عبرت بنے اس کو قتل کرنا چاہیے یعنی جس طرح ہم لوگ سنگسار کرتے ہیں جو زانی ہوتا ہے شادی شدہ زانی اس کو کیا کرتے ہیں جرم اسلام میں سنسار کرنا موت تک لیکن مسلمان ہے اس طرح یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن قتل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور تاکہ لوگ آئندہ اس طرح نہ کرے بہرحال یہ بڑا جرم ہے اور اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کی ہے آج کل جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اسلام کو گالی دیا جا رہا ہے پتا نہیں اللہ و تعالی کو بھی وہ لوگ گالی دیتے اور خاص ابھی دیکھیں دو تین دن پہلے جو اللہ کے رسول کی تصویر بنائی گئی اکثر مسلمان اس میں ناراض ہو گئے اکثر مسلمان اس میں یعنی پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا ہے اور اکثر مسلمان جانتے نہیں کہ کی کیا کرنا ہے صرف اعتراض کرنے کے یعنی جانتے کہ اعتراض کرنا ہے اب ہر انسان اپنے مرضی سے جو کر سکتا کرتا ہے نہیں غلط ہے اس میں بھی ایک علم ہونا چاہیے علماء کے اس میں دور ہے اور ہر ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مرضی سے جو کرنا چاہتا کرے دیکھا جاتا کہ نہیں ابھی ابھی پرسوں یا کل اللہ کے رسول کی تصویر بنائی گئی اب دیکھو کہ پاکستان انڈیا میں یا کہاں کہاں مسلمان جمعے کے بعد نکلے توڑ پھوڑ شروع کر دے بھائی یہ دکانیں توڑنا پولیس کو مارنا یہ ہنگامہ ہڑتال کرنا اس سے کیا فائدہ ہے وہاں جرم ہوا اور یہاں آپ توڑ پھوڑ کر رہے یہ کون سا عقل مندی ہے لیکن یہی جہالت ہے جو میں نے ذکر کی ہے انسان جب جاہل ہوتا ہے تو کچھ بھی کر دیتا ہے اس لیے دیکھا جاتا ہے بھئی انسان ایک پاگل جب بچہ ہوتا ہے یا کوئی جانور ہو اگر آپ اس کے چھیڑو تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کر سکتا ہو لیکن جو عقلمند انسان ہے اس طرح چھیڑنے کے بعد کتنا بھی وہ حکمت کے بات اور علم کے بات اور اچھی بات کرے گا تو یہ اکثر جہالت کی وجہ سے اور لوگ جوش میں بھر دیتے ہیں کہ جوش میں آ جاتے ہیں اور یہ طاقتیں جو بھر جاتی اس کے بعد ہم لوگ کے درمیان بہت سے لوگ مر جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور مجرم وہاں اس کو نہیں پکڑا گئے تو اس حالات میں کیا کرنا ہے یہ بہت اہم بات ہے پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ دیکھیے مسلمان اور کفر کے درمیان یہ لڑائی قیامت تک جاری رہے گی کہ ختم ہوگی جاری رہیں گے اور یہ بات جاننا چاہیے اور قرآن کے آیا اور حدیثوں میں یہی بتایا گیا اور یہ جاننا چاہیے کہ کافر لوگ کبھی مسلمان پر خوش نہیں ہوں گے اگر کوئی مسلمان یہ سوچا کہ کافر لوگ ہم پر خوش ہو جائیں گے تو یہ انسان احمق یہ, مس... یہ انسان کیا ہے بےقوب سمجھو گا کیونکہ اللہ برمات ونکل یہود نوسارا ملتا ہے یعنی اللہ کے رسول نوسارا آپ پر راضی کبھی نہیں ہوں گے اللہ کی حالت میں کب جب آپ ان کی ملت پہ آ جاؤ گے ان کی ملت پر عمل کرو گے خود کافر مرتد ہو جاؤ گے تو پھر آپ پر راضی ہو جائیں گے لیکن پھر بھی مالک خدا خاصا کے مسلمان یہودی بن گئے تو عیسائی خوش نہیں عیسائی بن گئے تو یہودی خوش نہیں ہندو بن گئے تو باقی باقی لوگ خوش نہیں تو آپ کس کو خوش رکھو گے اسی لیے آپ ہمیشہ اللہ سلحان کی خوشی ڈھونڈو یہ کبھی انسان کو تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کافی ہم پر راضی رہیں گے آج کل مسلمان کی یہی حالت ہے کہ سب چاہتے کہ کافر ہم پر راضی رہے غلط ہے یہ کادے جاننا چاہے کہ دشمن ہے اور دشمن رہیں گے قیامت تک دشمنی کریں گے اور دشمن جو بھی ہے کئی ہوتے ہیں بھائی کوئی مضبوط ہوتا ہے. تو وہ آپ سے کھلی دشمنی کرتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے تو وہ چھپ کے دشمنی کرتا ہے اور ایک لالچی ہوتا ہے وہ جب موقع ملتا ہے تو پھر جب موقع پاتا ہے تو پھر دشمنی کرتا ہے اور جب مال و دولت کی بات ہوتی ہے تو وہ خاموش رہتا ہے آپ کے ہاں ہاں ملاتا ہے اور آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اسی لیے انسان دھوکے میں کبھی نہ پڑے انسان مسلمان کو چاہے کہ اپنے دین پر باقی رہے اپنے دین سیکھے اور دین کے پیغام پہنچائے سارے لوگوں تک اور یہ نہ دیکھے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں جب انسان زیادہ جھاکے کے دائیں بائیں تو آگے نہیں چل پائے گا تو یہی ہم لوگ کے آج کل ہاتھ ہے ہم لوگ یہ سوچتے جب اللہ کے رسول کے گالی دی جاتی تو ہم لوگ کا صدمہ ہو جاتا صدمہ نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنے قیامت تک یہ گالی لوگ گالی دیں گے قیامت تک لوگ اللہ کے رسول کو توہین کریں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ نہیں کرتے تھے کرتے تھے قرآن کے آئے تھے جب لوگ کرتے تھے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی قرآن نازل کرتے تھے کہ اطمینان دلانے کے لیے اللہ برماتے ہیں وہ اللہ حضو کہ اللہ کے رسول جب کفار مکہ ہے کفار لوگ آپ کو جب جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق پرانے لگتے ہیں آپ کو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، نہیں مذاق متو کہ نہیں اللہ برماتے کی ان لوگ کہنے دو یہ تو عادت ہے سارے انبیاء کی حالت یہی تھی اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو تھوڑی ہمیشہ سارے کافلو لوگ خوش تھے بلکہ ابھی جو قصہ تقریباً پچھلے در یا درس پہلے ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی لوگ مدینہ میں اللہ کے رسول کے مضبوط ہو گئے یہودی لوگ اللہ کے رسول کے سامنے سے گزرتے تھے اور اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کیا کہا, کہا یہودی نے السلام علیکم السلام یعنی موت تم پر موت ہے عذاب ہے مصیبت ہے بیماری ہے سام یعنی لانت اور ہر قسم یعنی جو خرابی ہوتی ہے اسی کا معنی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا علیکم اللہ کے رسول نے ہنگامہ کی نہ توڑ پھوڑ کی نہ اس کی گردن پکڑی اللہ کے رسول نے گالی دے رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اور تم پر لیکن حضرت عائشہ اندر سے کمرے سے نکلی اور انہوں کو خوب گالی دینے لگی کہ تم پر لعنت ہے تم پر یہ ہے تم پر وہ جواب دے اللہ کے رسول نے الٹا ان کو نہیں یہ سمجھائے حضرت عائشہ کو سمجھائے کہ حضرت یہ کیا عائشہ کیا ہے کیوں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول آپ نے نہیں سنی ان نے کیا اللہ رسول میں نے سنی اور آپ میری جواب تو نہیں سنی میں نے کہا وعلیکم تم لوگ پر بھی تو اللہ کے رسول پھر الٹا حضاشے کو سمجھانے لگے بھائی نرمی اختیار کرو شدت اس طرح کرنا کیا فائدہ اس سے اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ وہ لوگ گالی دی لیکن اللہ کے رسول حکمت کے عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے عمل کرتے تھے یہی ہم لوگ کا عمل یہی ہم کو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں اس لیے اللہ نازر کے انا کفینا کل اللہ پرماتے انا کپینا اللہ کے رسول المستحض مستحز ان کو کہتے ہیں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا گالی دیتے ہیں اللہ پرماتے انا یعنی ہم آپ کو ان سے حفاظت کریں گے آپ کو کافی رکھیں گے آپ ان لوگ سے محفوظ ہو جاؤ گے اس لیے زیادہ انوں کے پیچھے مت پڑو گالی دینے والے تو دیں گے اللہ کے رسول کے بعد کیا اللہ کے کی رسول کو عزت دی گئی مسلمان تو دیتے تھے لیکن کافی لوگوں ہی کی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً قبر شریف کو کھونے والے آئے اور کھودنے کے لیے آئے یہاں تک لوگ پہنچے تو یہ ہو سکتی ہے قیامت تک باقی رہے گا لڑائی ہوگی اختلاف رہے گا کبھی ختم نہیں ہو سکتا اسی لیے انسان جب کافروں کو دیکھے کہ یہ کی وہ کی ہنگامہ کرنے کے بجائے انسان اس کو خاموش اس کو ختم کر دے علماء کہتے ہیں قاعدہ ہے امیتو یعنی امیتو جیسا کہ بت یعنی ان لوگ کے باتیں کافروں کے بات اور جو بداعت ہے اس کو ختم کر دو کس طرح وتھ یعنی اس سے تم لوگ غافل بن جاؤ. تم اس کو انجان بن جاؤ یہاں سے سنو اور دوسرے کہاں سے نکال دو آج کل مسلمان کافی لوگ اتنا ہی کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ میں یا کہیں بھی کسی سائٹ میں گالی لگ دی ہنگامہ کرنے والے کون ہیں جو پڑھتا ہے وہی وہ ہنگامہ کرتا ہے اگر آپ ہوشیار ہو تو پڑھنے کے بعد آپ وہ بند کر دو ختم کر دو معاملہ اور اس کو سمجھا دو ختم کرو لیکن یہ انسان جب جاہل رہتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے پھر کسی کا اور کو بتاتا ہے پھر کسی ہنگامہ کرنے لگتا ہے یہاں تک وہ آدمی جس مقصد سے لکھی ہے اس کی مقصد پورے ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے دل جلے اور مسلمان پریشان ہو جائے اور مسلمان یہی کر کے دکھا رہے ہیں تو غلط ہے انسان کبھی نہ سوچے کہ وہ لوگ ہمیشہ مسلمان سے مومنوں سے خوش رہیں گے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے احکامات ہیں پہلے یہ ہے کہ اگر یہ کافر مسلمان ملک میں ہے جیسا کہ ہوتا آپ امارات میں ہو یا آپ جیسا کہ سعودیہ میں ہو یا ایسے ملک میں جہاں حکومت اسلامی حکومت ہے اور مسلمان کے ہاتھ ہے اگر وہ کافر کوئی دگالی دیتا ہے تو آپ اس کے معاملہ ہائی کورٹ تک یا شرتا تک یا کچھ بھی جو ذمہ دار ان لوگ تک پہنچا دو لیکن اپنے خود بدلہ لے لو کہ گالی دی تو آ کے اس کو گردن اس کے گردن کاٹ دو نہیں آپ تک معاملہ پہنچا دو اور وہ لوگ اپنا ان کے ساتھ اپنا معاملہ سلوک کریں گے آپ کی ہی فرض ہے لیکن اگر یہ کافر اور حاکم کو کیا کرنا چاہیے اس سے پوچھ کرنا چاہیے اگر ثابت ہوگئے تو پھر اس کو تعزیر یا اشاسن اس کو قتل کرنا چاہیے لیکن اگر یہ کافر ہم لوگ کے ملک میں نہیں ہے کسی اور ملک میں ہیں جیسا کہ ہوا ابھی فرانس میں تھے اس سے پہلے ہالینڈ میں تھے اس سے پہلے ڈینمارک میں اور اس سے پہلے امریکہ میں پوری دنیا والے کرتے ہیں کیا ہم لوگ جو ہندو لوگ ہو نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ضروری کہ آپ تک بات پہنچتی آپس میں تو کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو منہ آپ نہیں بند کر سکتے ہو تو کیا کرنا ہے سے لوگوں کے ساتھ کہ یہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں پہلی بات یہ کہ انسان اپنے دل سے انکار کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں مرہ کو مکرن اگر تم میں سے کوئی منکر دیکھے یعنی کوئی برائے دیکھے فلی غیر اپنے ہاتھ سے اس کو یعنی اس کو ہاتھ سے بدلے اس کو تغیر کرے اس کو ختم کرے اپنے ہاتھ سے اور یہ کافر دوسرے اپنے ہاتھ سے کیا کر سکتے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا کتنا پہلے قتل کر دی یہ تھوڑی اسلام کے عمل ہے یہ تو غلط ہے کہ جوش میں آگے کر دے لیکن یہ عمل غلط تھا کیونکہ وہ لوگ جو کیے اس کے تھوڑی وہ لوگ ختم کیے اس کے علاوہ ہزاروں اور نکل چکے کچھ لوگ چھپے تھے لیکن یہ حادثہ ہونے کے بعد کچھ لوگ اور نکل پڑے تو آپ خاموش نہیں کر سکتے ہو اگر آپ یہ علم کے ذریعے سے اگر آپ محاورہ کرتے تو اور اچھا ہوتا تو اس لیے بہت سے لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ میگزین یا یہ جو نیوز پیپر تھا اس کے نام ہم بھی پہلے جانتے نہیں تھے لیکن یہ قتل ہونے کے بعد ان کے نام بھی پرچار ہو گئے اور سارے دنیا ان کے نام جاننے لگی کوئی صحیح اس کے الفاظ اس کے نام لیتا ہے کوئی غلط سے لیتا ہے لیکن سب جاننے لگے اور وہ دیکھے کہ پہلے کتنا بکری ہوتی تھی اب اس کے بعد کتنا ملین ہو گئے تو یہ پرچار ایک طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں غلط طریقے سے تو اسی لیے انسان کیا کرے اپنے دل سے انکار کرے اور اللہ کے رسول پر اگر کوئی ہاتھ سے نہیں انکار کر سکتا ہے تو زبان سے اور زبان سے ہم لوگ کر سکتے ہیں بھائی آپ مسلمانوں کو نصیحت دے سکتے ہو آپ کسی بھی ذریعے سے سے بات چیت کر سکتے ہو کچھ لوگ کے پاس طاقت ہے علماء کے پاس تو لوگ بات کریں اور جس کے اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو طاقت ہے کہ نہیں اگر آپ کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ نے اس طرح توہین کی تو دل میں تکلیف ہونی چاہیے اور جس کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہے حقیقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان دل سے انکار نہیں کرتا تو وہ سمجھو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اسی انسان کم سے کم اگر یہ تصویریں دیکھے یا سنیں کہ اللہ کے رسول کو توہین کیا جاتا تو دن میں تکلیف ہونی چاہیے لیکن تکلیف ہوتی ہے اور آگے کیا کرنا یہی مسئلہ ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ انسان ان لوگ سے محاورہ کرے ان لوگ سے بات چیت کرے ان لوگ پر حجت قائم کرے آج کل اکثر لوگ حجت قائم کرنے والے نہیں ہیں کسی سے کہو کہ آپ کیوں اتنا بھائی جوش میں آگے گئے کہ کہتے کیا کرے اللہ کے رسول کے معاملہ تو کیا کرو گے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی کیا کچھ بھی کر سکتے ہو علم حکمت والی بات کرو آپ کے پاس علم ہے تو آپ کسی کافر سے محاورہ کرو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ خاموش رہو آپ کو اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں یعنی سیکھنا چاہیے ابھی دیکھے سے پچھلے سال اللہ کے رسول کے بارے میں ایک فلم بنایا گیا ہم نے تو نہیں دیکھا کچھ لوگ نے دیکھا لیکن میں نے پڑھا اس کے بارے میں کیا کہ کچھ باتیں اسلام کے خلاف اس نے ڈالی کہ اسلام یہ ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا اب عام انسان جو ہم لوگ ہیں اکثر لوگ سے پوچھو کہ یہ جو فلم میں یہ سین دکھایا گیا ہے یہ اللہ کے رسول نے کی کی, کی نہیں کی ہے تو ایک انسان نہیں بتا سکتا کہ صحیح کہ کی غلط کیونکہ خود جاہل ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے انسان اگر یہ دیکھے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ہم لوگ صرف توڑ پھوڑ کے پر اختفاق نہ کریں نہیں توڑ پھوڑ تو آرام ہے کیا کرے علم حاصل کرے اللہ کے رسول کو گالی دی گئی تو آپ کی محبت جگی کی نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں میرے محبت تو جگی پہلی کم تھی اب زیادہ ہو گئے تو پھر زیادہ ہو گئے تو کیا کی تھی نے توڑ پھوڑ میں پورے طاقت لگا دی نہیں آپ علم حاصل کرو اگر آپ کو پتا کہ اللہ کے رسول کو گالی دی گئی تو اپنے دل میں یہ محبت بڑھ گئی جوش بڑھ گئے تو آئیے اللہ رسول کے رسول کی سنت سیکھو آج کل دیکھو ہر سال میں ہنگامہ ہوتے ہیں اور ہر سال میں مسلمان اسی حالت پہ رہ جاتے ہیں نہ کوئی ترقی نہ کچھ بھی آپ خود اپنے آپ سے پوچھو پچھلے سال اللہ کے رسول کو گالی دی گئی اور ہم لوگ جوش میں آ تو کیا اس سال سے اور اس سال تک میں نے اللہ رسول کے رسول کی سنت یا اللہ رسول کے رسول کی سیرت میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے میں نے سیکھی کہ نہیں یہ کوئی سی محبت ہے کہ صرف جوش میں آ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ یہ غلط ہے بلکہ جوش میں آ جاؤ اور علم حاصل کرو اور اللہ کے کرم سے اسلام کے بارے میں جب بھی کافل لوگ اسلام کے خلاف کوئی عمل کی تو اسلام کے فائدہ اسی میں ہوا اب دیکھیے بہت سے لوگ اللہ کے رسول کو گالی دیا اور ہر سال ہی دیکھا جاتا ہے کتنا گالی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول بلکہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو سیرتیں جو کتابیں ہیں یورپ میں زیادہ بکنے لگتی ہیں بہت سے کافر لوگ اس وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ مسلمان ناراض ہو گئے خوش نہیں ہیں تو پھر وہ مجبوراً آکے کے وہ کتابیں خریدنے لگا پڑھنے لگا اللہ رسول کے رسول کی سنت کے بارے میں پوچھنے لگا یہاں تک کہ اللہ رسول کے رسول کی سنت سے قریب ہوں اور مسلمان ہوگے تو اللہ وہ ویم قرون اویم اللہ وہ لوگ سازش کرتے ہیں مکر کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و الٹا ان کے مکر ان کے سر پہ لے آتے ہیں اس لیے مصیبت ان کے سر پہ آئے گی انسان جوش میں نہ بلکہ کیا کرے آپ اللہ کے رسول کے توہین ہوتی ہے تو آپ فوراً اسلام اور اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو اللہ کے رسول کی سنت سے واقف ہو جاؤ کم سے کم آپ کے دل میں یہ تبدیلی یہی آ جائے تو کافی ہے اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب اس طرح دیکھے تو آج کل جیسا کہ انٹرنیٹ کی زمانہ ہے انسان بہت سے لکافروں سے دوستی ہوتی ہے تو ایسے مثال پہ بحث شروع ہو جاتا ہے ایک ان پڑھ جاہل مسلمان کسی کرسچن سے یا کسی یہودی سے آ کے جدار کرتا بحث کرتا تو کیا جواب دے سکتا ہے اس لیے آپ جدال نہ کرو انسان جہاں جاتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو بحث نہیں کرنا چاہیے آج پھر جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جی حدیث پچھلی درس میں ذکر کیا گیا اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اور ایک یہودی سے بات ہو رہی تھی تو یہودی نے کہا کہ میرا موسا تمہارے نبی سے افضل ہے تو وہ صاحبی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول تمہارے موسا سے افضل ہے اور یہ بھی اپنے حجتیں پیش کرنے لگے بھی مسلمان ناراض ہوئے تماشا مار گئے تو وہ آ کے شکایت کے اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول نے روک دی کہ تم لوگ انبیاء کے درمیان تم تفرقہ نہ ڈالو فضیلت ایک دوسرے کے دوسرے پر نہ دو اس طرح یہ تو جہالت کی بات ہے آپ کو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر جتال کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسان اور جوش میں بہت سے لوگ آ جاتے اور حضرت عیسیٰ کو گالی دینے لگتے ہیں ایک عیسائی سے بات ہوتی ہے کہ ہاں تمہارے میں عیسیٰ سلام اس سے افسر تو میرا محمد صاحب یہ کرتے تھے تو اس طرح انسان ان کی بھی توہین کرتا ہے حالانکہ مسلمان نہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علی السلام حقیقت ہم لوگ کے نبی نہیں کہ ان لوگ کے ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو زیادہ مانتے ان لوگ سے تو اسی لیے انسان ایسے مرحلے تک نہ پہنچے کہ انسان کفر کے کام اور کفر کے عمل کرے اور اس کو احساس نہ ہو اس لئے انسان جب بھی جوش میں آئے تو یہ جوش میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ایسے انسان جب دیکھے تو دل میں تکلیف تو ہونی چاہیے اور افسوس کرو تمنا کرو دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کو ایسے مصیبتوں سے بچائے کپڑوں پر بد دعا دے سکتے ہو لیکن جواب کیا کس طرح دینا چاہیے حکمت سے علم سے یہ جو میں ہو رہے ہیں ہر ملک میں آپ دیکھیے بھی دیکھیے کہ یہاں ہوا وہاں ہوا ہر جگہ ہڑتال ہر, ہر جگہ توڑ پھوڑ اس سے کیا فائدہ ہے اس میں مسلمانوں کے نقصان ہے بہت سے لوگ یعنی اتنا خسارا اٹھا دے دکان والے اور محلہ والے پولیس حکومت کے کتنا نقصانات ہیں اس میں یہ علم نہیں بلکہ سارے لوگ اگر سنت کے متبع ہو جائیں اور سارے مسلمان سنت کے پابند ہو جائیں گے اور مسلمان مضبوط ہو جائیں گے تو اکثر کافلوں کی ہمت نہیں پڑے گی کہ اللہ کے رسول و کو جب چاہے تو گالی دے کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گا لیکن مکمل نہیں ختم ہوگا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ آج کی جو موضوع تھا یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور دین اسلام کو توہین کرنا ایک بڑا جمع ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور جب بھی انسان کافر کو دیکھے یا کسی مسلمان دیکھے کس طرح کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے اور نصیحت دینا چاہیے اگر بعض نہیں آتا تو اس کی شکایت بھی انسان کرے اور اگر وہ کافر کسی اور ملک میں ہے تو انسان بدلہ اس طرح گالی گلوچ اور لڑائی اور مار پیٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ انسان حکمت سے اور عقل سے جس طرح اللہ کے رسول یہودیوں کے ساتھ کفار مکے کے ساتھ اللہ کے رسول اراض کرتے تھے اور انجان بنتے تھے ایک کہاں سے سنتے تھے دوسرے کہاں سے نکالتے تھے اس طرح ہم لوگ کو بھی کرنا چاہیے اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑے وہ لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ تو چاہتے کہ ہم لوگ کے دل جل جائے اور ہم لوگ اس طرح کریں لیکن اگر مسلمان سارے لوگ حکمت کے ساتھ علم حکمت کے ساتھ جواب دیں گے ان شاء اللہ انجام ہمیشہ اچھا ہوگا اور سب سے ہم بات یہ کہ علم حاصل کرو علم کے ذریعے سے انسان مومن متقی بن جاتا ہے اور اسے خرافات اور اسے بدعیات اور اسے کفریت سے انسان بچتا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سانت ہم لوگ کو ہمیشہ علم دین سے واقف رکھے اور اسے بدعات و خرافات سے بچائے اور جو بھی اللہ کے رسول کے متعلق یا اللہ کے متعلق اس طرح جو اسے توہین کرتا ہے ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت بنائے صلی اللہ علیہ محمد وسلم هي اجمعين